شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں ہمارا درس خصونطینیہ کی فتح میں چل رہا ہے خصطنطینیہ کی فتح کی تیاری کے سلسلے میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے کیا کچھ کیا تھا آج انشاء اللہ ان تیاریوں کی تفصیلات کا ذکر کیا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے زبردست منصوبہ بندی کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دی انہوں نے جو لشکر اس فتح کے لیے فراہم کیا اس کی تعداد ڈھائی لاکھ تھی یہ اس زمانے کے اعتبار سے مختلف اقوام کے لشکروں کی بنسبت ایک بہت عظیم لشکر تھا انہوں نے اس لشکر کی تدریب اور جنگی تیاری کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہی نہیں کی مادی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہر اعتبار سے انہوں نے اعداد اور تیاری کا سلسلہ جاری رکھا طرح طرح کے سپاہیانہ فنون کی تعلیم دی گئی انواع و اقسام کے اسلحوں کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کا روائی کا انہیں لائق بنا سکتا تھا اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی مانوی تیاری یعنی روحانی تیاری کا بھی خصوصی اہتمام کیا ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو یعنی اس وقت آپ جو قسطینیہ کی فتح کی تیاری میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ حضرات کو آتا فرما دے اس بات نے ان میں مانوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے ان کے بیانات کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے سلطان نے جنگی تیاریوں کے سلسلے میں ایک طرف افراد کی اچھی تربیت کی دوسری طرف انہوں نے اسباب اور وسائل کو بھی اچھی طرح تیار کیا باسفورس کے یورپی کنارے پر سلطان نے ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے جس کی بنیاد سلطان باعزیز کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی قلعہ حصار قائم کیا یہ قلعہ آج بھی موجود ہے اس قلعے کو دیکھ کر آپ سلطان کے حقیقی جذبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں بے بادشاہ نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی چاہے رقم لے لے پیسے لے لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کرے لیکن سلطان اپنی دھن کے پکے تھے اور وہ قلعہ بنانے پر مصر رہے کیونکہ وہ اس جگہ کی عسکری اہمیت کو سمجھتے تھے ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی نے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ چھ سو ساٹھ میٹر کے برابر تھا کوئی بھی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپے نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپے ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتی تھی اور ترابزون جیسی مشرقی علاقوں کی حکومتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی اب اس قلعے کی تعمیر کے بعد باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھی ظاہر سی بات ہے اتنے عظیم الشان قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے بھی عظیم الشان تیاریوں کا اہتمام کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی جن میں سے توپیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی سلطان نے ایک ہنگری ملک کے رہنے والے مہندس یعنی انجینئر جس کا نام اربان تھا اسے جیل سے آزاد کروایا جو اپنی ظالم حکومت کے جیل میں سڑ رہا تھا اسے انہوں نے آزاد کروایا یہ توپ سازی کی صنعت میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا سلطان نے اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائی ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن سو ٹن تھا اللہ اکبر اور اسے سو بیل کھینچا کرتے تھے اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی ظاہر سی بات ہے ایسے سلطان ہوں گے تو ایسے انجنیئرو کے کام کی بھی اہمیت ہوگی اور پھر اللہ تعالی کی نصرت بھی متوجہ ہوگی بحری بیڑے کا اہتمام اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ دی وہ عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تھا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکے قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریے کے بغیر غیر مکمل تھا کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئی ان کی تعداد چار سو سے زیادہ تھی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تو عسکری تیاریوں کا بیان ہوا اب اگلے سبق میں انشاءاللہ سیاسی تیاریوں کا ذکر ہوگا